ذوحجہ کی باروی تاریخ ہے آپ تمام ساتھیوں کو سامعین کو میری طرف سے خصوصاً اور مجاہدین کی طرف سے عموماً عید الاضحیٰ مبارک ہو جس طرح ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اور ان کی پیروی میں اللہ کے مؤمن بندوں نے قربانیاں دیں اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کی طرح مقبول قربانیاں اللہ کے راہ میں دینے کی توفی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت اسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد جاری ہے سلطنت عثمانیہ کا ذکر چل رہا ہے سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے مملوکوں پر کیوں حملہ کیا اور شام میں انہوں نے سلطان کانسوا غوری کو شکست دی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا تذکرہ آج کے سبق میں کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ میرے بھائیوں میری بہنوں سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے شام کے بعض علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد پیش قدمی جاری رکھی حتیٰ کہ انہوں نے مکمل شام مکمل مصر اور مکمل حجاز کو فتح کیا یا یوں کہہ لیجئے کہ سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے تلے لانے میں وہ کامیاب ہو گئے ان تمام علاقوں کو مرج داوق میں مملوکوں کو شکست ہونے کے بعد سلطان سلیم نے بھی اپنی جنگی پیش قدمی جاری رکھی آہستہ آہستہ انہوں نے شام کے تمام شہروں کو فتح کر لیا شام میں جو امویوں کے دور میں مسجد تعمیر کی گئی تھی مسجد اموی اسے کہتے ہیں جامع مسجد دمشق اس میں سلطان سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا گیا سلطان سلیم نے اب شام کی فتوحات کے بعد مصر کے نئے حکمران وہ بھی مملوک تھے مملوکوں کے آخری حکمران ہیں یہ ان کا نام تھا تمان بائی تمان بائی کو انہوں نے خط لکھ کر اس شرط پر صلح کی پیشکش کی کہ وہ عثمانیوں کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کر لے اور بطور ایک معمور کے اور ایک والی کے عثمانی خلافت یا عثمانی سلطنت کی طاقت کرے تو مان بائی اس پیشکش کو تسلیم کرنا چاہتے تھے لیکن مملوکی عمرا نے جنگ کا ارادہ کیا ہوا تھا انہوں نے سلطان سلیم رحمہ اللہ کے ایلچی کو بھی قتل کر دیا جس پر سلطان نے مصر کا رخ کیا غزہ کے پاس جو اس زمانے کے فلسطین کا مشہور شہر ہے وہاں عثمانی لشکر کا مصری لشکر کے مقدمت تلجیش یعنی سب سے پہلے ہر اول کے ساتھ تصادم ہوا جنگ ہوئی مصری لشکر نے شکست کھائی اور, اور سلطان سلیم کی فوج جو ہے مصر کی طرف بڑھتی گئی انتیس الحجہ نو سو بائیس ہجری بائیس جنوری پندرہ سو سترہ کو ریدانیہ کے مقام پر مملوکوں کی فوج کو مکمل شکست ہوئی اور اس کے بعد عثمانی مجاہدین قاہرہ میں داخل ہو گئے یعنی مصر کے دار الحکومت اور مرکز میں جنگوں کا سلسلہ جاری رہا بلاق اور سلیبا نامی بستیاں ہیں اور جیزہ وغیرہ جو مصر کے شہر ہیں وہاں بہت ہی خوفناک قسم کی جنگیں ہوئی ہیں آخر کار دس ربیع الاول نو سو ہجری دو اپریل پندرہ سو سترہ کو مارکہ وردان میں شکست کے بعد مملوکوں کے اس آخری بادشاہ تمان بائی نے اپنے ایک دوست حسن بن مرا کے پاس پناہ لی جو کہ نیل کے ڈیلٹے کے سردار تھے حسن بن مرا نے بھی حالات کو بھانپتے ہوئے تومان بائی کو سلطان سلیم کے حوالے کر دیا سلطان سلیم رحمہ اللہ نے تمان بھائی کو پھانسی پر لٹکا دیا مملوکوں کی سلطنت جو کہ بہت ساری خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ تھی اس سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے مصر کو مکمل طور پر فتح کر لیا یہ واقعہ اکیس ربیع الاول نو سو ہجری ب مطابق تیرہ اپریل پندرہ سو سترہ کو پیش آیا سلطان سلیم کے مصر پر حملے کا مقصد یہ تھا کہ ایک واحد اسلامی سلطنت کے قیام کا جو منصوبہ انہوں نے تیار کیا تھا اسے عملی جامع پہنایا جائے ان کے خیال میں متحدہ اسلامی سلطنت کی تشکیل کے راستے میں مملوکوں کی حکومت سب سے اہم رکاوٹ تھی اس لیے ان کا ہٹایا جانا ضروری ہو گیا تھا مصر شام فلسطین ان تمام علاقوں پر عثمانی حملوں کے نتیجے میں عثمانی اقتدار قائم ہو گیا